اچھا اب دیکھیے آگے بات شروع ہوئی اور اللہ تعالی فرماتے ہیں ولما جا اہم کتاب اور جب ان کے پاس پانچویں نو کی ابتدا ہو رہی ہے نا اور پانچویں نو میں یہ بتاتے ہیں کہ آج جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر ہو تم بھی اسی برائی میں مبتلا ہو جس میں تمہارے باپ دادا مبتلا تھے اور اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جھٹلا رہے ہو جیسے تمہارے باپ دادا نے حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کو جھٹلایا تھا جیسے وہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے آج بنی سر تمہارا بھی یہی حال ہے یہ پانچویں نو ہے پانچویں طرح کی چیزیں ان کی ذکر کی جا رہی ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہلما جا اہم کتاب اور جب ان کے پاس کتاب آئی اس آیت کریمہ میں کچھ چیزیں ہیں جو ذرا سی مشکل ہیں مگر آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم بھی سمجھیں اس کو ولما جا اُن کتابوں من ان اور جب کتاب آئی ان کے, پا... ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب سے مراد قرآن ہے کتابن تنوین آگئی نا عظیم الشان کتاب یہ بڑی قدر والی پاک کتاب ان کے پاس آئی موجودہ یہودیوں کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور میں ہیں ان کے پاس جب کتاب آئی مصدقن وہ کتاب کیا کرتی تھی تصدیق کرتی ہے لمام جو کچھ کے ان کے پاس ہے وہ اور ان کا حال یہ تھا یہودیوں کا منقبل اس سے پہلے یسفتے ہونا الزین کفرو کافروں پر کافروں کو بتاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فلما جا آہوں اور جب وہ تشریف لے آئے ماں ارفو انہوں نے نہیں پہچانا کفرو بہی اور ان کا انکار کر دیا فلانا تو اللہ القافرین سو جو کافر ہیں اللہ کی لانت پڑے ان پر لمبا کا لفظ آیا دو مرتبہ پہلی مشکل بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو لما کا لفظ ہے نا وہ ایک مرتبہ آیت کے شروع میں آیا ٹھیک ہے جی دیکھ رہے ہیں نا اچھا اور دوسری مرتبہ کہاں آیا ہے جا اہم یہ دو مرتبہ لما آیا ہے لما کا مطلب یہ ہے کہ جب اور جب کا جواب کیا ہے جب کا جواب ہوتا ہے نا اردو میں آپ دیکھیے تو بولتے ہیں نا کہ جب وہ آئے تب یہ کام ہوا جب تم نے کہا ہی نہیں تو میں کیسے مانوں جب کا لفظ جو ہے وہ اپنے جواب کو چاہتا ہے, ہے نا اردو میں بھی ہر زبان میں لمبا جب کے معنی میں ہے. اس جب کا جواب کہاں ہے لما کا جواب کہاں ہے یہ ڈھونڈنا ہے دو مرتبہ لما آیا ہے اور دو اس کے جواب ہونے چاہیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا لما آیا ہے نا ایک گروہ تو کہتا ہے کہ اس کا کوئی جواب اللہ نے نہیں دیا بس اسے چھوڑ دیا ہے کہ انسان لوگ خود ہی اس پہ غور کر لیں ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں و لما جا أَهُمْ كِتَابٌ من کتاب دلہ اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی جانب سے مصدق المام آہم جو تصدیق کرتی ہے تورات کی جو یہودیوں کے پاس ہے قانون قبل یستق ہوں نا الزین کفرو اور اس سے پہلے یہودی بتایا کرتے تھے ان لوگوں کو جو کافر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فلما بات کی بات فلما اور جب آگئے جب دوسرا آ گیا لما دوسرا آ نا تو جواب تو پہلے کا نہ آیا سو تب یہ لما جب کے لیے ہے تب کے لیے نہیں فلما جا جب آ گئے ماں رف نہیں پہچانا کفروب ہی ان کے ساتھ کفر کیا تو پہلے لما کا جواب مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا جواب نہیں ہے یہاں پر آیت میں بلکہ آدمی خود اس کا سوچ لے کہ جب یہ ہوا تو تب کیا ہوا جب اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے آگئی کتاب جو تصدیق کرتی تھی ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات کی تو بھی انہوں نے نہیں مانا اور ایک گروہ مفسرین کا یہ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو لمحہ دو مرتبہ آیا ہے نا اس پہلے لمحہ کا جواب دیکھیے وہ مفسرین کہتے ہیں کہتے ہیں جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی جانب سے قرآن جو تصدیق کرتا تھا تورات کی بھی اور اس سے پہلے یہ بتایا کرتے تھے یہودی کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فلما جا ما رفو اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے نہیں پہچانا وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا لمہ ہے نا پہلا جو گزرا ہے کہ جب یہ, یہ ہوا قرآن اور یہ چیزیں کفر ہو انہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں لمہ کا جواب یہ ہے پھر اسے پڑھتا ہوں پھر اسے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وَلَمَّا مِّنْ جب اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس یعنی تورات ہے اور اس سے پہلے یہودیوں کا حال یہ تھا کہ الزین کفرو یہ کافروں کو بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے جب یہ ساری باتیں ہو گئی کفرو بہی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو فلما جا ما ارفو یہ جو چار الفاظ آ رہے ہیں اسے آپ درمیان سے ایک لمحے کے لیے ہٹا لیں اور اس لما کا جواب یہ آگیا کا فروب ہی تب انہوں نے انکار کر دیا آئی سمجھ ٹھیک وہ دوسرا گروہ مفسرین کا کہتا ہے یہ کہ جو دوسرا لمحہ ہے نا یہ پہلے کی تائید کے لیے آیا ہے کیونکہ درمیان میں وقفہ آ گیا تھا زیادہ تو اللہ تعالی نے پھر اس لمحہ کو دوبارہ ذکر کر دیا تاکہ سلسلہ کلام آپس میں جڑ جائے جیسے ہم کہتے ہیں جب ہم نے کہا تھا یہ کام نہیں کرنا اور پھر تم نے یہ کام کیا اور فلاں کو مارا اور فلاں کو مارا اور فلاں کو مارا اور فلاں کام کیے تم نے جب کہا تھا تو پھر ایسے ہو گیا وہ جب جو پہلے والا تھا دوبارہ اس کو لمبے فکروں کے بعد لاتے ہیں نا وہ اصل میں پہلے ہی جب ہوتا ہے اسی کی تکرار ہوتی ہے تو حسرین کہتے ہیں کہ جو لما ہے دوسرا یہ پہلا جو آیا ہے یہ دوسرا اسی کی تعید کے لیے آیا ہے اور دونوں کا جواب ایک ہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا فلما جاؤں جب آ گیا دین ان کے پاس ماں رف انہوں نے پہچانا نہیں کفروب ہی اور اس کے کفر کیا انکار کیا آئی سمجھ میں بات ٹھیک ہے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک بغیر اساتذہ سے پڑھے سمجھ نہیں آتا اور یہ جو چار لفظ پڑھ کے ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا ہمیں اسی لیے اس سے شدید تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے پتہ نہیں کیا بات ہو اور کتنی گمراہی پھیل آدمی خود ہی سمجھ لے اس کو بڑی غنیمت تو لما کا جواب کفارو سے آ گیا ایک بات آیت میں یہ تھی دوسری مشکل چیز آپ دیکھیے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا لما کتابوں میں چلیے پڑھتے ہیں آئے گا آگے لفظ پھر بات کریں گے یہ جب کا جواب تو مل گیا لما جا او جاؤں اور جب آ کتاب کتاب یعنی قرآن پاک اتنی عظیم الشان کتاب یہ تنوین ہے نا عظیم الشان کتاب من عند اللہ،, اللہ کی جانب سے کتاب ان کا یہاں ترجمہ قرآن پاک ہو گیا تو قرآن کے ساتھ کوئی اتنا بڑا لفظ لگانا جس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہو مفسرین نے تو لکھا ہے لیکن اردو ترجمہ میں کسی نے بھی اس کو نہیں لکھا تو یہاں پر اگر کوئی ترجمہ کرے گا تو وہ لکھنا چاہیے اسے کہ عظیم الشان کتاب یا جلیل القدر کتاب یہ اتنی عظیم کتاب کیونکہ تنوین جو ہے نا کتاب یہ خود بتاتی ہے جیسے وہ گزرا نا راد ان برقن وہاں گزری تھی نا بات اسی طرح یہ اس کی عظمت شان پہ دلالت کرتی ہے وہ لما جا ام کتاب جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آ گئی مصدق اور کتاب کیا کرتی ہے تصدیق کرتی ہے لمام جو اس چیز کی جو ان کے پاس ہے اور ان کے پاس کون سی کتاب تھی تورا تورات تورا تورا کی تصدیق کرتی ہے وہ اور یہ ہیں یا تھے من قبلو اس سے پہلے یس تفت یس پفتحون کا ایک مطلب تو ہے فتح فتح سے بنا ہے یہ لفظ اور فتح کا مطلب اربوں کے ہاں ایک تو آتا ہے خبر دینا کسی کو اطلاع دینا علم کے معنی میں علم سکھانا صاحب رولمانی نے اسے نقل کیا کہ اس سے پہلے یہ خبر دیتے تھے اس سے پہلے یہ علم بتاتے تھے سکھاتے تھے اطلاع کرتے تھے اللہ کفرو کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بتاتے تھے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے فلمّا سو جب وہ ان کے پاس آئے ماںف انہوں نے نہیں پہچانا کفرو بہی بلکہ اس کا کفر کیا مانا نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کفر کیا اللہ کی لانا تو ایسے کافروں پر ایک تو یہ آیا ہے کہ فتحہ کمانے یس تفتہ بوانے یفتہون کے مراد خبر دینا ہے اور, اور،, اور بیان کرنا ہے اور اربوں کی لغت میں یہ آتا ہے لیکن اکثر محسرین اس طرف نہیں گئے بہت کم کسی نے اس کو لکھا ہے عام اور مشہور معنی یستف تہون کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یسپن سرون وہ مدد مانگتے تھے فتح کا معنی مدد کا کرنا علم کے معنی بھی اس لیے آتے ہیں کہ وہ بھی انسان کو مدد مل جاتی ہے کسی چیز کے سمجھنے میں تو یسف افرحون کافر اس سے پہلے مدد مانگا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے الزین کفرو ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے ان پر اس لیے مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یسفتہون کا مطلب یہ ہے کہ یستنصرون بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برقران یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدد مانگا کرتے تھے یعنی ان کے واسطے سے ان کے توسط سے ان کے وسیلے سے مدد مانگتے تھے یہ اکثریت مفسرین کی یہی لکھے گی اس جگہ پہ آپ دیکھیے اور بحث انہوں نے یہ کی ہے کہ وسیلے سے آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں دو جملوں کی بات ہے بھائی ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کسی بڑی ہستی کا واسطہ اگر اللہ کو دیں تو اللہ اس پہ مجبور ہو جاتا ہے رد نہیں کرتا اور رد کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے بڑے آدمی کا واسطہ درمیان میں آ گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے اور کوئی بھی مسلمان اس بات کا قائل دیں وہ شفاعت قہری جس کا اس دن ذکر ہوا تھا کہ بادشاہ اس لیے مان لیتا ہے کہ اگر اس امیر کی نہ مانی تو پتہ نہیں سلطنت میں کیا گڑبڑ ہو جائے اور کیا چیز ہو جائے اللہ کے ہاں کوئی ایسا تصور نہیں ہے اگر کوئی اس عقیدے سے اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ اختیار کرے کہ خدا اس سے مجبور ہو جائے گا اور نہ بھی کرنا ہو کام تو کر دے گا تو یہ نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ اس قسم کا عقیدہ کفر ہے کیونکہ اللہ کسی کے نام سے بھی مجبور نہیں ہوتا اور اللہ کسی کے بڑے سے بڑے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی پر بھی اللہ نے اگر کوئی کام نہیں کرنا تو یہ اس میں گرامی بھی اور کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ اللہ سے یہ کام کرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مکر اللہ اور اللہ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ کسی کام کو کرے یہی عقیدہ ہے سب مسلمانوں اس کے بعد دوسری بات آ کہ ایک آدمی اس آدمی کو جس کا بھی واسطہ اور وسیلا اختیار کرتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھتا ہے کہ کیا ہے اور اس تعلق کے واسطے سے مانگتا ہے کہ خدایا جو ان کے ساتھ تیرا تعلق تھا اور جو تیرے اتنے مقرر نے بارگاہ میں سے تھے ان کے صدقے میں یہ چیز عنایت ہو امت ہمیشہ سے اس کی قائل رہی ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ لوگوں نے اس کا کہیں انکار کیا سارے شافعی ہنفی مالکی ہمبلی سب اس کو لکھتے رہے ہیں اور جتنے بھی طبقے اس وقت بر صغیر میں پائے جاتے ہیں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں ان کی اصل کتابیں دیکھیں ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مانگتا ہے جن حضرات کا تعلق کہنے کو دیوبند سے ہے ان کے یہاں بیٹھ بھی ہوتی ہے اور نسبت جو سے جن لوگوں کی بھی ہے سارے حضرات بیت کے بعد اپنے متوسلین کو اپنے شجرے دیتے ہی ہیں کہ ہمارے شیخ یہ تھے ان کے شیخ تھے ان کے شیخ فلاتے ان کے شیخ, ان کے شیخ ہر جگہ چھپا ہوا مل جائے گا کہ اللہ ان کے واسطے سے اللہ ان کے صدقے سے حضرتانوی رحمت اللہ علیہ کیا مل جائے گا کہ اللہ شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے صدقے ان کے واسطے سے ہر کوئی اس بات کا قائل جتنے مشائق تھے سب یہی لکھتے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے اگر یہ حرام اور ناجائز کے درجے کی چیزیں ہوتی تو یہ حضرات جو توحید کے زیادہ داڑی تھے یہ کیوں لکھتے رہے دوسرا طبقہ جو صوفیہ کا ہے وہ تو ویسے بھی قائل ہے تیسرے حضرات جو حدیث کو ترجیح دیتے ہیں ان کے ہاں جو اصل لوگ تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں صاف صاف لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور رسیلے سے مانگنے میں کوئی عرج نہیں حتیہ کہ وہ یہاں تک لکھ گئے کہ ابن قیم مدد قاضی شوقا مددے ابن قیم آپ مدد کیجئے اور شوقان کے قاضی قاضی شوقانی جو تھے رحمت اللہ علیہ آپ مدد کیجئے اس حد تک یہ شعر ملیں گے تو اسلاف میں سب کے ہاں یہ چلتا رہا ہے اور اسی وجہ سے آپ اگر عربی پڑھیں گے تو آپ کو ایک دلچسپ بات پتا چلے گی عربی کی کتابوں میں جہاں جہاں تحقیق ہوئی ہے نا یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کتابوں میں انہوں نے تحریف نہیں کی یہ جتنی کتابیں اب سعودیہ سے اور مصر سے شام سے جہاں نئے نئے ڈاکٹرز ہیں اور ریسرچ ورک کر کے ان کتابوں پہ بھیج رہے ہیں کہ اس کتاب میں مستن حدیث آئی ہے تو لکھ دیں گے حادشے میں کہ حدیث پلانچے کا پہ آئے کی آیت آئی ہے تو لکھ گے کتنی ہی میں اصل متن میں آتا ہے کہ اس بزرگ کی قبر پہ مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے یا اس بزرگ کے واسطے سے اللہ سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے آج کل اس کے ہاشیے پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ تو ان کی تحقیق ہے نا کہ بدعت ہے یا نہیں ہے پچھلے جو تھے وہ سب ایسے ہی لکھتے تھے یہ تو اختلافات شروع ہوئے ہیں اب اس پندرہویں چودہ صدی میں آ کے پچھلے تیرہ سو سال میں کیا ہوتا رہا شاہلی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہر جگہ لکھتے ہیں سادی کو دیکھ لیجئے خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقل ایما کنی خاتمہ اللہ حس فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں اللہ ان کے صدقے ایمان کی موت نصیب بھرنا سادی رحمتہ اللہ علیہ کے شعر میں حسد مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں ایسی وہ کہتے ہیں میں نے والد سے سنا ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن خاتمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کو بڑا دخل ہے والد کہتے تھے کہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کی آل اس سے محبت ہونی چاہیے اور انسان کو اگر حسن خاتمہ چاہیے نا اپنا ایمان خیریت سے دنیا میں لے جانا اس چیز کو بڑا دخل ہے اس میں اور کہتے ہیں لکھتے ہیں مختوبات میں قوالی صاحب کا جب آخری وقت آیا تو میں نے کہا آپ فرماتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کو بڑا دخل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کو اس نے خاتمہ میں تو اب آپ کا آخری وقت ہے کیا سمجھتے ہیں اس محبت کو تو مجھ سے فرمایا سر شارم سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوں اس پاک خاندان کی محبت یہ لکھا ہے اس سے مجد رحمت اللہ علیہ سارے قائل ہیں اور پھر یہ حضرات تو بعد کے ہیں پہلی صدی جری میں لوگ ایسے مل جائیں گے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور فرمایا کہ تم اللہ سے یوں مانگو کہ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ حدیث آئی ہے جس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور آنکھوں کی تکلیف تھی اور وہ پھر ٹھیک ہو گئے اس حدیث کی کئی ہیں اور صحیح سند سے بھی یہ ثابت ہے اور طور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسا انسان وہ وسیلے کا قائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے میں تفصیل جو ہم نے بیان کیا ہے شیخ وہی بیان کرتے ہیں ایک جگہ اس کی کافی تشریح ہم نے کی تھی یہ الفرقان میں وہ پوری کیسٹ اس موضوع پہ مل جائے گی خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس عقیدے سے مانگتا ہے کہ اللہ پر کوئی جبر ہو جائے گا اور خدا مجبور ہو جائے گا بالکل نہیں توبہ کرنی چاہیے یا عقیدہ کفر کی طرف لے جاتا ہے اور ایک آدمی آجر صلی اللہ یا اپنے مشائق یا اپنے اساتذہ یا اللہ کے کسی نیک بندے یا اللہ کی کسی صفت اور اللہ کی کسی اپنی کسی نیکی کے صدقے سے مانگتا ہے سارے مانتے رہے ہیں اگر یہ چیز حرام اور ناجائز ہوتی تو امت میں کوئی طبقہ تو مستقل ایسا ہوتا جو انکار کرتا اب آج کل کچھ لوگ کرنے لگے ہیں اور وہ بھی دلیل کوئی نہیں تو جب یا ان کی مان لے یا پھر پچھلی پوری امت جو گزر چکی ہے ائمہ اربعہ سب کے سب حضرات ان کی مان لے تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ من قبل یس تفت کا فرو اور اس سے پہلے یہ فتح مانگتے تھے کافروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور روایات میں آتا ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جہاں تورات میں آیا ہے اسے کھول کے میدانی جنگ میں کہتے تھے کہ اللہ اس ہستی کے صدقے کے ہمیں فتح دے, دے فلما جا اہم جب وہ تشریف لے آئے رفو انہوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا کفرو بہی اور کفر کیا انہوں نے یہ اس لمہ کا جواب ہے جو اس آیت کے بالکل آغاز میں تھا نا یہ اس کا جواب آ گیا کہ کفرو بہی فلانت اللہ عل کافرین سو اللہ کی لانت پڑے ان پر جو کافر ہیں حسط عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عماء کی تفسیر جو اب چھپ بھی گئی ہے اس جسد تہون کو وہ دیکھیے گا اس پہ ان کی روایت یہ ہے کہ یستنصرون اللہ سے نصرت مانگتے تھے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے واسطے سے اور قرآن کے واسطے سے تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی حرکتیں ہیں